حدیس مبارک سے اس مسئلے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اتباع الجنائز من منان کسی جنازے کے پیچھے جانا جنازہ پڑھنا اور پڑھانا یہ ایمان کے شعاب میں سے ایک شعبہ ہے اطباع جناز شو من شابل ایمان ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے ترجمت الباب پہلے ترجم الباب سے پہلے ربط ربط الباب آپ نے پہلے ایک حدیث مبارک بوی ہے کہ نبی علیہ السلط السلام نے فرمایا ہے کہ ایمان کے لیے بز عوم سے تین کچھ کم ساٹھ شعبے ہیں امام بخاری رحم اللہ شعابی ایمانیہ ذکر کرتے آئے ذکر کرتے آئے ذکر کرتے آئے آ تو باب اقتبال جنازم ایمان کے دیا اب اس کے بعد شعابی ایمانیہ نہیں ذکر ہوں گے سوائے ادا الحمسن المان کے جو کہ سفر تیرہ نمبر پہ آئے گا ادا الخمس من ایمان اس کے علاوہ باقی ایسے مسائل جو کہ ایمان کے طرف منسوب ہوں اب نہیں ذکر ہوں گے بزی کتاب المان کے آخری افواد ہے وج تاخیر شعاب المان کا یعنی وجہ تاخیر اتباع جناز من المان کو یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کے اعمال میں سے سب سے آخری عمل جو ہے وہ جنازہ ہے تو اس قسمت سے شعبی دی میں سے سب سے آخر میں اتوار جنازہ ذکر کیا ہے انسان پیدا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر نمازیں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے حج کرتا ہے جکا کو آخری جو عمل جس پہ ممتا تک پہنچتا ہے انسان وہ عمل جنازے کا ہے آخری عمل اس کا کیا ہے جنازہ ہوتا ہے آدمی کے اعمال میں سے زندگی کے عامال میں سے آخری عمل جنازہ ہے اس اعتبار سے مامی بخاری نے شعبی ایمانیہ میں سے سب سے آخر اتباع جناز ذکر کر دیا بابو ادالحمسملیمان سامنے دیکھو اس کا ربط بھی یہاں سے بنے گا پھر آخر میں ادالحقصمان ذکر کیا ہے اس کی ترکیب یہ ہے جب جہاد ہوتا ہے تو جہاد میں مجاہدین غانمین بھی ہوتے ہیں فاتحین بھی ہوتے ہیں اور شہادہ بھی ہوتے ہیں تو جو مؤمنین شہزادہ شہید ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے شہید کی جنازہ نماز جنازہ ہوتی ہے نماز جنازے کے بعد پھر تقسیمیں خمس ہوتا ہے سوتا تقسیم الغنائم ہوتا ہے بات سمجھ گئے ہو زندگی کے اعمال میں سے میں یعنی یہ تو مہجسین کے کل، کلام ہے کہ آخری عمل جنازہ ادا من المان کو کیوں آخر میں ذکر کیا اس لیے کہ ترتیب یہ ہے کہ جب شہید کے نماز جنازے سے فرارت ہوتی ہے تدفین وغیرہ سے فرارت ہوتی ہے اس کے بعد تقسیم خمس ہوتا ہے اس لیے ادا الخمس من امان بعد میں ذکر کیا بات سمجھ گیا یہ تو محدثین کی باتیں ہیں جو آپ نے سن لی ہیں تینی الفاظ کو اگر میں اس طرف دہراؤ تو وہ یہ ہے کہ جنازہ خمس آخر میں لائے اشارہ اس طرف ہے کہ جنازہ میت دو قسم کے ہیں ایک وہ میت ہے جو اپنی موت وفات ہوتا ہے ایک وہ میت ہے جس جو شہید ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ میت جو اپنی موت وفات ہوتا ہے اس کا حکم ادا اس کا حق کیا ہے اتباع جناز جو شہید ہوتا ہے تو شہید کی تدفین کے بعد جو خمس ہوتا ہے اس کے تقسیم ہوتی ہے تو گوئے کہ دو چیز دونوں چیزیں زندگی کے آخری مراحل ہیں جنازہ آخری مرحلہ ہے ادا القمس المان تقسیم الغنیمت بھی آخری مرحلہ ہے تو اس اعتبار سے اعتبار جناز چناز پہلے ذکر کیا ادا اور قنس نے جمار کو بعد میں ذکر کیا اور ان ہی پیشوابی ایمانے کا اختتام ہو رہا ہے مقصد الباب امام بخاری رحیم اللہ اس باب کے انعقاد سے مرجیا پہ رد کرنا چاہتے ہیں مرجیا کہتے ہیں کہ آمار تصدیق کے بعد اعمال کی ضرورت نہیں ہے فرما اتباع جناز ایمان یعنی اگر اعمال کی ضرورت نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اتباع جناز تو مسلم کی ترغیب کیوں فرمائی ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی مر جائے تو اس کا جنازہ کیا کرو اس کے جناز کے لیے جایا کرو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تصدیق کے بعد اعمال کی اشد ضرورت ہے ٹھیک ہے اسی طرح اسلام آلہ حض پہ جو واہ میں تھا اس کا دفیہ فرماتے اعتبار جنازنگ علی ایمان سے تیسری بات امام بخاری اپنا اپنی مدعا واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ترکیبی ایمان اور اعمال کی جزیت اتباع جناز ایمان جنازان کہ جنازہ پڑھنا یہ اعمال ہیں اور اس کی نسبت ایمان کی طرف کی گئی ہے تو وہ کہ اتباغ جناز جزی ایمان ہے اور جب ایک چیز زو اجزاء ہوگی تو مرکب ہوگی تو امام بخاری نے اپنے مدعا ثابت کی آگے مسئلہ میں ایمان وہ فقی مسئلہ جو محدثین کے ہاتھ چلتا ہے کہ جنازے کے لیے جب آدمی جاتا ہے تو یہ مشی خلفن بہتر ہے یا عوامن بہتر ہے اور یا خلقتاً بہتر ہے اس پر انشاءاللہ شاء اللہ پڑھتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے چلو جو قال <سؤال> رمضان الله صلى الله عليه وسلم ما من تبع اب دیکھے حدیث مبارک یہ حضرت عوف یعنی احمد ابن عبداللہ ابن علی المن یوفی امام بخار کے استاد احمد ہیں بلا قلع کرتے ہیں روف سے روف کے پھر آگے دو استاد ہیں ایک روح اس کا روح نقل کرتے ہیں آف سے ٹھیک ہے حد سناف الحسن اسی طرح یہ آف نقل کرتے ہیں محمد ابن سیرین سے تو حد سناف انلحسن وہ حد و سنا محمد ابن سیرین ان ابھی ہو تو گوئے کہ حسن بسی بس بھی ابھی ہو رہا اور محمد ابن سیرین بھی ابھی ہو رہا تو یہ دونوں تابعین حضرات ہیں جو کہ حضرت اوف کے کون ہے اساتذہ شیوخی شیوخ حضرت رضی اللہ و تعالیٰ نسنقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منی طباء ہر ہارو آدمی کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چل پڑے ایمان و صاحب اس حال میں کہ یہ ایمان رکھنے والا اللہ کے حکم پر و صاحب اور صحباب کا نیت کرنے والا ہو اس کے نقطے پہلے گزر گئے ہیں اور سب سے اچھا خستہ مزیدار نسخہ کس کا تھا نقطہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ کا ایمان اور اختصاب کو لا کر اس طرف اشارہ ہے کہ نفسی ایمان کافی نہیں ہے عمار کے لیے بلکہ ایمان محرک کافی ہے آشا وکان ماہو اور جنازہ پڑھنے کے بعد اس میت مسلمان میت کے ساتھ ہو حتآلی علیہ و یف رو غم ان معروف ہے تو یفر بھی معروف ہے یا حت تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ حتو سلی علیہ یہاں تک یہ متبیعل جنازہ اس میت پر جنازہ پڑھے ویف رو من ان اور اس کے تدفین سے بھی فارغ ہو جائے تو دو چیزیں ہو ہوگی جنازہ بھی پڑھنا ہے تدفین میں بھی شریک ہونا ہے دوسرا دوسرے نقطۂ یہ ہے کہ یا یہ مجھول ہتوس اللہ علیہا ٹھیک ہے صلی اللہ علیہا یا تک کس پر نماز ادا کی جائے ٹھیک ہے نا اور نماز جناز کے سے لوگ فارغ ہو جائے تو یسلی یہ جی متبیل جنازہ خود نماز پڑھ لے اور فارغ ہو جائے یا یوس اللہ یہاں تک کہ جتنے لوگ حاضر ہیں سب جنازہ پڑھیں اور جنازے سے فارغ ہو جائے ٹھیک ہے فن یہ جو متبیض جنازہ ہے یار جن اجربی لوٹ آئے گا لوٹنا لوٹے گا منل اجل ثواب کے ساتھ بکیراتین الباء طلب اس حال میں کہ یہ اس کا ثواب کی راتین ہوگا کلو کی راتین ہر ایک قیرات رات بمسل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اصل میں قیرات جو ہے ہمارے محشی نے لکھ دیا ہے یہ نصف دانف کو کہتے ہیں کچھ نہیں لگا اور بالکل قاری فرماتے ہیں کہ یہ قیرات جو نصف دانق ہے یہ بیسواں حصہ ہے دینار کا اور دوسرا قول نقل کرتے ہیں کہ چوبیسواں حصہ ہے دینار کا تو گوئے کہ ایک قیرات جو نصف دانق ہے اور یہ نصف دانق جو ہے بیسواں حصہ ہے دینار کا تو ایک دینار جو ہے یہ دس جرہم ہے تو گوئے کہ اٹھانی ہو گئی کیا ہو گیا اٹھانی ہو گئے ہمارے نا پاکستانی اگر چوبیسواں ہو تو چھانی بنتے چھیا بنتی ہیں لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلاط السلام نے یہ تیرات مسل جو ہے یہ اس کا لفظی معنی نہیں بتایا بلکہ نبی علیہ السلام السلام نے یہاں پہ اس کی تفصیل جو ہے مقصود کے خاطر کی ہے کہ مقصود ثواب ہے ایک لغت کا معنی ہے کلو مثل و اس کا معنی غبی نہیں ہے یہ تفصیل ہے بطور مقصود نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ آپ کو قیراتین ملیں گے یہ کیرات ثواب کے کی اعتبار سے اتنا عظیم ہے جیسے کہ دے ہےجی چلکا کہ جب ال مدینہ کے قریب ہے اللہ یہ جمبل اللہ تم سب کو دکھائے مجھے تم دکھایا ہے سب جو ہے موبائل بیچو تو ایک آدمی عمر کے لیے جا سکتا ہے یہ کمیٹی ہے نا تو یہ بالکل بھی جمبل مدینہ ہے اور بہت ماشاءاللہ بڑا پہاڑ ہے چھوٹا پہاڑ بھی نہیں ہے جنگ درے کے قریب جو پہاڑ ہے نا تو اس کے قریب قریب اتنا ہے اتنا گویا کی ہو تیرہ آپ مشکات تو پڑی ہے نا وہ حدیث مبارک سناسلا علیہ تو علیہ نے فرمائے جو آدمی کتا رکھتا ہے اور تین قسم کے کتوں کے علاوہ ہو کل بھی معاشی ہو کل نہ ہو حراست نہ ہو تو روزانہ اس کی آماد سے ایک ہی رات کا اجر گٹتا ہے یا چلو کافی بڑی ٹھیک یہاں پہ محدثین کا ایک نقطہ بہت عجیب ہے کہ متبیض جنازی کو جو کیرات کا اجر ملتا ہے اور ایک قیت میں مسلے ہے تو جو کتا پالتا ہے یا رکھتا ہے اس کے نیک نےکیوں سے نیک امال کم ہوتے ہیں وہاں بھیڑا مسلے عہد ہے بات سمجھ گئے ہو تو اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ آمان حسن و سیاح کے بارے میں قانون عزدی کیا ہے تم سمجھتے ہو کہ نہیں تم گھروں سے واپس آئے برو کھا کے آئے ہو تو اتنا جلدی کدھر سمجھتے ہیں قانون قانونی کیا ہے ہم جابل ہم سارے امن جابل سے ہیں فلا اب دیکھو قانون عزدی طعاد میں کیا زیادت ہے اور معصیت میں مساوات ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ نقطۂ یاد رکھو احمان صالحہ میں زیادت ہے تو گناہ میں قلت ہے اتباع جنازی پر آپ کو قیر ملے گا میں مسل کو خود اگر آپ نے کتا رکھا ہوا ہے غیر ضروری تو آپ کے امار سے ایک قیرات کا مسلے نسف کا بیسو حصہ روپے کا کم ہوگا اس لئے کہ اطواط میں زیادت مقصود ہے اور گناہ میں قلت مقصود ہے اور پرانے عظیم نے بھی مسلح فرما دیا ہے تو نقطۂ محدثین ماشاءاللہ اللہ منص علیہ اور نماز جنازہ ادا کرتا ہے سما رجا پھر یوں گھر لوٹ آتا ہے قبل انتون فنا تدفین سے پہلے فائن نو ایئر من اجربی کی یہ واپس آئے گا اس کو اتنا سواب ملے گا بمثل ایک کی ہوگا تو گویا کہ جنازہ پر لو تو کیراتین ہیں بمثل جبل احد جبلین ہیں اور اگر اسر جنازہ پڑھو گے تو کیرات واحد ہے مسئلے بہت ہے تو معلوم ہوا مشکات میں آپ نے یہ حدیث پڑھی کتاب الجناز میں کہ للمسلم علی آل المسلم ستن ان میں سے کیا ہے اتباع جناز اور تدفین میں شرکت اب حدیث سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ ترغیب اعمال ہیں تو کہ تصنی کے بعد امار کی ضرورت ہے اب یہاں تھوڑا سا تھوڑا سا مسئلہ فکری چلتا ہے کہ جنازہ کہ جنازے کے لیے جب آدمی جائے تو آیا مصنوع یا اولا یہ مشی خلفن ہے یا امان یعنی قدامن ہے یا بطور حلقہ ہے حلقہ جانتے ہیں نا یعنی کس میت کی چار کو اپنے گھیرے میں لے آؤ کوئی آگے ہو کوئی پیچھے ہو کوئی یمین کی طرف ہو کوئی یا سار کی طرف ہو جیسے ابھی آپ جو ہے حلفہ ہیں نا یمینن بھی ہیں یا بھی ہیں, قدامن بھی حلفن تو نہیں ہے دیواریں بس سفیا نے سوری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ افضل حلفہ ہے کہ چارپائی میت کو گھیرے میں لے لو اکراماً ل اور کوئی صاحب آگے ہو کوئی پیچھے ہو یہ مین ساروں درمیان اس کو لے جاؤ امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ متبعین جنازہ یہ دو قسم کے ہیں معاشی اور راکب اگر یہ معاشین ہیں تو آگے جائیں اگر راکبین ہیں تو پیچھے جائیں تو گوئے کہ امام مالک و امام احمد تقسیم کے تائیں ہیں ماشین تو راکی بین ہے تو پیچھے جائے امام شافی علیہ رحمت فرماتی ہیں کہ ماشین ہو یا راکی ہو خود امامن آگے جائیں گے اس لیے کہ یہ میت جو ہے یہ مجرم ہے فرق کو یہ مجرم ہے اور متبیل جو جنازہ ہیں یہ شفا ہیں تو شفاؤں نے مجرم کو چھپا رکھا ہے آگے جاتے کہ اللہ اسنو معاف اسنو معاف فرما آنا فرماتے ہیں کہ راکبن بن ہو یا معاشین ہو بہتر اور افضل کیا ہے المشہ خل فرق پیچھے ہے اس لیے کیا آپ ہم نے اپنے مجرم کو آگے کیا ہوا ہے اور سب کہتے ہیں اللہ اے سادہ بھائی گنا گہرو معاف فرمائے ہم نے اس کو آگے کیا ہوا ہے اور درخواست دیتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف فرمائے استو معاف فرمائے اسنو. لیکن یہ اختلاف جو ہے ملا رہے ہے نا یہ اختلاف جو ہے افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے جس طرح بھی جاؤ گنا نہیں ہے اب فیاض صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حدیث مبارک سے ظاہر کس کی کس مسئلے کی تائید ہو رہی ہے نہیں امام ابو حنیفہ کی تائید ہو رہی ہے میں نے اتباع جناز ہوتا اتباع کس ہو گئے تھے کسی کے پیچھے جاؤ تو گوئے کہ امام بخاری بھی اس مسلک میں امام ابو حنیفہ کی معید ہیں الحمد للہ حدیثی معید امام عنفا ہے مسئلہ شاہبا شعبہ تاب عثمان المازنوم اب یہ تاباؤ کی ضمیر جو ہے یہ روف کے طرف متوجہ ہے یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رو کے دو استاذ ہیں بلکہ یہ کہو کہ تین ہیں روح نقل کرتا ہے رو سے اور یہ روح جو ہے یہ نقل کرتا ہے کسی او سے تو اسی طرح عثمان الموازن بھی نقل کرتا ہے او سے اب سمجھ گیا کالا دسنا قال قالا دسنا اوسن اس طرح کے تابہ موافقت کی ہے روح کی عثمان المعژ نے وہ کہ روح عثمان المعازن جو ہے یہ ہم اثر ہیں اب سمجھ گئے ہو؟ تو روف کہتا ہے کہ یہ حدیث مجھے اوف نے حسن سنت بتائی ہے اور محمد نے بھی بتائی ہے مجھے اور دونوں نے ابھی ہو رہے رسیق عثمان کہتے ہو رہے رام تو گوئے کہ عثمان المعازن جو نسبت سے نقل کرتے ہیں حدیث کو اوف ان محمد ہے ٹھیک ہے نا اور رو اس سے نقل کرتے ہیں اوف انحسن اور اوف ان محمد تو آن دو استاذ ہیں ڈبل استاذ ہیں ود تقدیم بھی یہ ہے یہ اچھی بات ہے بعض نے لکھا ہے کہ وہ انا ہے یہ تحدیث ہے لیکن دونوں تحدیث ہیں دونوں میں حد دسنا حدسنا حد حد سنا ہے دور دونوں روایت متعلق ب تحدیث ہے اگر کی بادشر نے لکھا ہے کہ پہلے انعانا تھا بعض سے۔ نہیں پہلی بھی تحریر سے پہلے کو مقدم کیا ہے اس کی وجہ تک مجھے آج اس کو دو نظر آتے ہیں ایک تو عام بحد نے لکھا ہے کہ روف اور عثمان المعازن ان کے جب تم موازنہ کرو گے تو روح جو ہے عثمان المعازن سے زیادہ اوسک ہے رو جو ہے عثمان الماظر سے زیادہ اوسک ہے اس اعتبار سے اسے مقدم کیا ہے دوسری بات یہاں یہ ہے کہ روح جو ہے یہ اس کے استاذ دو ہیں عثمان المواظن ایک نسبت نقل کرتے ہیں عثمان کہتے اوف ان محمد ان ابی ہو رہا وہاں کہتے عثمان ان انف انحسن البصری ان محمد ابلی سری انبی ہو رہا تو لہٰذا اس کو اصالت اس, اس لیے دی ہے کہ روح بھی قوی ہے اور سخ ہے بہ نسبت عثمان المعظم کے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اوف کے دو استاذ ہیں یا اوف کا ایک استاد نقل ہو رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ بھائی تقسیم و صنعت جو ہے نقصرت الفوائد اور تقویت کی خاطر ہے امام بخار نے اس لیے طالب ذکر کر دی ہے اب یہ موازن ہے لکھا ہوا ہے بصرے کے ایک معازن تھا بسری میں بصری کی جامع مسجد کے عثمان معاذم تھے اور یہ معذم ہماتڑ نہیں تھے بڑے محدث تھے آج کل کے جو موازن حضرات ان کو تو آزاد بھی نہیں آتی ہے لیکن تم بھی بتاتے بھی نہیں ساری بات اس لیے پھر تم مجھے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو درس میں ایک دن کہہ دیا کہ لوگ آزان دیتے از تو محمد جو ہے اس کے مانا ہے بہت ستو د شدہ بہت سا شدہ محمد بہت زیادہ مٹائے تو میں نے کہا جو معذرین کو روکو اچھے طریقے سے تو ہمارے ایک مول صاحب کہیں گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے حوالے کے کہتے آزان نہیں ہوتی تو معاذین کہتے خون ملا تو معذمہ ملا کہتے بھی تو تیس سال سے آزان دے تو مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ آزان بات لے ابھی آپ کے شاگرد کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آزان بات لے میں نے کہا آزاد باطل نہیں ہے آزاد سیکھو کھا کے جگہ ہا پڑھو عوام ہے بے تو جس طرح پڑھے پڑھے لکھن سیکھنا تو چاہیے نا بولانا سیکھنا تو یہ میرے پیچھے لوگ لکھا دیتے تو یہ وہ تھا آزاد ملوا نہیں دیتے آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کٹیا کام ہے چلو ایک مولی صاحب کو تم کہہ دو اپنے استاذ میں سے کہ جی زور کے آزان دے دو پھر دیکھو تمہارے کیا کرتے میں ابھی تک آزاد دیتا رہا ابھی میرا سانس جو ہے نا وہ کام نہیں کرتا ہے تو میں ابھی تک آزان دیتا رہا کبھی مجھے لوگ کہتے ہیں مغرب کی آزان دو لیکن میں وہ انداز نہیں کیا. اب نہیں ہو سکتا ہے ورنہ میں آزان دی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی فرمایا کرتے تھے اگر خلیفہ وقت میں نہ میں آزان دیا کرتا ہمارے طلبا حضرات بھی کہتے ہیں جب آزان کا ٹائم ہوتا ہے تو چڑیا پاضمان ہوا استاد جی خود آزان نہیں دیتے اس لیے یہ قاضی پڑھتا ہے نا جو قاضی پڑے گا وہ سرا کیسے کہہ کی دے وہ تو ہائی عال کہے گا نا اس لیے آزاد میں بہت اجر ہے بہت سواب ہے انشاءاللہ شاء دیتے رہوں میں نے سنا ہے مولانا اطا بندیالوی کے استاد والد جو تھے مولانا محمد امیر رہے اللہ بڑے پاپ کے محلے تھے سب سے پہلے قرآن عظیم کی تفسیر یعنی خلاصہ ربط اگر شائع ہوئی تو مولان محمد مولا امیر کی طرف سے شائع ہوئی تھی اس کے بعد ابھی تو ہر ایک خلاصے لکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے ان کا خلاصہ تھا وہ خود صبح کی آزان عشاء کی آزان دیا کرتے تھے تو کسی نے کہا یہ کیوں کہتے ہیں مریضوں کو بتانا چاہتے کہ محمد امیر زندہ ہے وہ بیمار تھے نا بریض ان کو بتاؤں صبح کی آزان دور دور جاتی ہے نا کی بتانا ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھی سمجھنا ہے اور کہتے ہیں آزان کا مقصد ہوتا ہے کہ شیطان کی تنفیر ہو ان سے جڑ کر شیتان اور کون تم ازان دو گے ان اللہ گھر جاتے سلام بھی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھا پڑا چلو جی ہو گیا قام بالقيام الى انني اتعمل ولا علماء کرام باب مشکل دے باب خوف المؤمن ان یقبا تھا وهو لا شور اتباع اور جناز کی جب ترغیب ذکر ہوئی تو ہو گیا وہاں پر جب اتباع جناز ترغیب ذکر ہوئی کہ جناز کی اتباع کرو تابے داری کرو تو ترغیب اعمال کا ذکر ہوا تو جو کربت اس بار میں ترغیب کا ذکر ہوا اب یہاں یہ فرماتے ہیں کہ راغب فلامال عموماً یہ چاہتا ہے کہ مجھے بہت سواب ملے مجھے بہت اجر ملے میں بڑھ چڑھ کر سواب حاصل کروں ٹھیک <تصفح> ہے تو یہاں مجھ کو بتاتے ہیں کہ راغبین فلامال اگر اپنے اعمال کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اخلاص کی ضرورت ہے نفاق سے اجتناب کیا جائے اس لیے کہ کبھی کبھی ایسے اعمال پیدا ہو جاتے ہیں آراز عوارض پیدا ہو جاتے ہیں جن آوارض کی وجوہ سے اعمال کے خبت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جیسے کہ نفاق ہوا یا جیسے ریاکاری کاری ہوئی اس لیے ترغیب فی العمال اخلاص کے دائرے کے اندر ہو نفاق اور ریاست اپنے آپ کو بچائیں تو فرمائے خو فخ یشور دوسری بات یہاں یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پہ رد کرنا چاہتے ہیں اور سراہتن رد کرنا چاہتے ہیں ابھی مکدی چکتی گل ہے نا ابھی تک تو مرجیا پہ رد کیا موتز خوار پہ رد کیا مرجیا پہ رد کیا موتز پہ رد کیا لیکن یہ رد ذمنی تھا ضمنی تھا ابھی آخر آگے سال تو ابا ہوا المرجیات فقال حد سلیم. تو کہ مرجیا کا نام کے کر مرزیا پہ رد کرنا شروع کر دیا ہے مرجیا کا عقیدہ کیا ہے مرجا کہتے ہیں کہ تو ایمان کے بعد گنا مضر نہیں ہے یہ ہے نا تصدیق کافی ہے اور گنا مضر نہیں ہے امام بخاری نے فرما دیا کہ آخبت عمل ہو وہ اللہ یشورو خوف المن مومن کو یہ ڈر رکھنا چاہیے اس بات سے کہ اس کے اعمال برباد ہو جائیں اس حال میں کہ اس کو پتہ نہ ہو تو معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کی ضرورت تصدیق کی بات جس طرح ہے اسی طرح گناہوں سے اجتناب بھی ضروری ہے تو آج سے فائدہ ملتا ہے تو معصیت سے ضرورت اور نقصان ملتا ہے تو گوے کہ معصیت سے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو تو گوے کہ مرج پر رد ہوا اعمال کی نیک اعمال کی ترغیب اور گناہ سے اجتناب تو خوف المؤمن آ یقبت عمل و شروع یا یہ بات اس مسئلے میں ہے مکمن کا ڈر اس بات سے کہ اس کا عمل برباد ہو اور یہ نہ سمجھے یا پھر دیکھیے نسی ہیں دو قسم کے ایک بات تو یہ باب خوف المکمت عمل و شروع باج نسخ میں ہے وہ باب اما حضر اسران التقات السیا ہے درمیان میں آپ نے بات سنی ہے نا عمایو حضرسر التقات پڑھے کہ نہیں پڑھا کہاں ہے بگلی رکھو یار کتاب نہیں دیکھتے ہو نا ہمایو حضر کہاں ہے و اسی روایت میں ہے نا اللہ دہ بندوں ایک دو تیسرے ستر پڑھو بھائی کیا عبارتیں دیکھ لیا اچھا بعض نسخوں میں یہاں دو باب ہے ایک باب خوف المؤمن المن آلائے دوسرا و باب وباب حضر اسرالت کیا تقاتل کیا میں دو چیزیں بتانا چاہتے ہیں آپ کو ایک یہ کہ مسلمان کو اپنے اعمال کے بچانے کی ضرورت ہے کہ اعمال اس کی گناہوں سے برباد نہ ہو جائے اسی طرح مسلمان کو یہ ڈر چاہیے کہ گنا پہ اسرار نہ کرے اس لیے کہ اسرار الماسیت یہ بہت بڑا ظلم ہے اسرار الماسیت یہ ظلم ہے ابھی بتائے گی بات ان اللہ ٹھیک ہے چونکہ ہمارے اس نسخے میں بات ایک ہی ہے تو اماضر یہ خوف المومن پہ اطب کرے گی تو گوئے کہ یہاں پہ دو چیزیں بتانا چاہ ہیں ایک خوف النفاق ایک خوف السرار تحزیر السرار کہ نفاق سے بچتے رہو اسرار الماسیت سے بھی بچو یہ دونوں الجیمان ہیں اب مسئلہ حل ہو گیا اچھا خوف المنہ یوں بات لوشور امام بخاری رحم اللہ نے اس ترجمت الباب کو کہاں سے لیا ہے صورت حجرات کی ایک آج لیا ہے کیا ہے قرآن یاد ہے ہوا ہے مبارک سے آگے بھی پڑھونا انتہا ہوتا اب دیکھو نا ان جن جن ینادونکم ورائ الحجرات اکثر لا یعقلون یا یتنابل تر فوق صوت النبی ولاتنوب بالقول کجار بالبان تخبط اعمالكم ورتم لا تشعروا نبی علیہ الصلات والسلام کی آواز کی آواز پہ آواز نہ اٹھاؤ ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے تو گویا کہ نبی کی آواز سے آواز اٹھانا گناہ گنا کے صدور سے احمد احمد کو خطر لائق ہو جاتا ہے شریعت کی مخالفت سے احمد کو خطرہ لائق ہو جاتا ہے اس پرشو بات سمجھ گئے ہو تو ترجمہ مطلب صورت حجرات سے لیا ہے اب یہاں پہ دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ بطور اعتراض ایک امام بخاری نے اب کی تائید کی ہے جو لوگ کہتے ہیں گنا سے اعمال خبت ہوتے ہیں وہ متضلے ہیں نا وہ خوارج ہیں امام بخار فرما دے تو کہ نہ بت عمل کیا گنا سے خبت ہوتی ہیں بات سمجھ گئے ہو یہ تو این نقل ہے یا تائید ہے مسلکی خوارج کا اور متضرہ کا ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ خبر دو قسم کا ہے خبت وہ ہے کہ آمال کب کی بے بنیاد ختم ہو جائے ٹھیک ہے نا اعمال کی جڑ ختم ہو جائے تو کس آمال سے آ... کون سے, سے آ... کی جڑ ختم ہوتی ہے کفر و شرک سے تو ایند علس الجومات کو بتا یعنی کفر یا نفا کفر یا نفا ع وہ تو کہتے ہیں کہ نفس گناہ کے بیرک ارتقا سے ہوتا ہے امام بخاری فرماتے کی نفس ارتقا نفس عمل نہیں نفس عمل سے خپت نہیں ہوتا کفر سے یا شرک سے یا نفاذ سے خپت ہوتا ہے بات سمجھ گئے وہ مولانا صاحبہ دو باتیں اب تیسری بات یہاں پہ شیخ زکری رحم اللہ اشارہ فرماتے ہیں یا امام بخاری نے ایک بہت بڑا مسئلہ چھیڑ دیا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے اگر کوئی ادبی لا علمی سی غیر شعوری طور پر کلم کفر پڑھ لے تو کیا, کیا وہ ہو کافر ہوگا یا کافر نہیں ہوگا غیر شعوری طور پر اگر کوئی کل میں کفر کہہ دے تو جو ہے مولانا غیر شعوری طور پر اگر کوئی کلم کفر کہہ دے تو اس کے لیے تجدید ایمان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو یہاں پہ ایک مسلک ہے علامہ نوی کا اور ایک مسلک ہے جمہور کو کا علامہ نوی کہتے ہیں کہ غیر شعوری طور پر کلمہ کفر پڑھنے سے یا کہہ دینے سے کافر نہیں ہوتا ہے تو تجدیدی ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے جمہور کا مسلق یہ ہے کہ غیر شعوری طور پر اگر کسی نے کلمہ کفر کہہ دیا ہے تو کافر ہو جائے گا اور اس کے لیے تجدیدی ایمان کی ضرورت ہے امام بخاری بھی مسئلہ کی جمہور کی تائید کرتے ہیں کہ خوف یا معلوم ہوا کبھی کبھی بنا پی بھی ہوتے ہیں اور پران بھی آتا ہے ان عمال تم انتم لا تشر تو معلوم ہو کہ اعمال کی خپت ہو جائے گی اور تمہیں شور تک نہیں رہو گا تو معلوم ہوا کہ کل میں کفر غیر شوری طور پر کہنے سے کفر لازم ہوتا ہے اور تجدیدی ایمان کی ضرورت ہے یہ امام بخاری کی بھی مس... بخاری کا بھی مسلک ہے اور یہ جمہور کا بھی مسلک ہے ٹھیک ہے بھائی اچھا اب اس پر امام بخاری رحمہ اللہ تین اثر نقل کرتے ہیں اور یہ تینوں اثر جو ہیں یہ ابراہیم تیمی یعنی تابعری ہیں پہلے, پہلا اثر قال ابراہیم تیمی ابراہیمی تیلی فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے وائس تھے بڑے مہارت علام علی اللہ کشی تو نم کا زبان توجہ کرو اس کو غور سے پڑھو ابراہیمی تیلی فرماتے ہیں کہ مہارت تو قولی علام علی پیش کیا میں نے اپنا قول اپنے عمل پر اللہ خشی تو مگر مجھے ڈر لگ گیا انعقو ن مقصب کہ ہوں میں جٹ والا مقصباً بکسا بکسا میں نے جب اپنا کال اپنے عمل پہ پیش کیا ہے تو مجھے یہ ڈر لگا ہے کہ میں مقصب تو نہیں ہوں اب مقصب کی دو باتیں مقدم یا مقصب النق یار میں لوگوں کو کہتا کچھ ہوں اور میرے احمد اس کے مطابق نہیں ہیں تو مقلصب یہ ڈر ہے کہ میرا قول تو دعوت لین دیتا ہے اور میرا عمل جو ہے یہ مکذبی دین بنتا ہے تو مجھے اس چیز سے ڈر ہے کہ میرا عمل میرے قول کے مخالف نہ کرے اللہ میرے قول اور سیلف میں تھی پیدا کرو کیا نہ پیدا کرے بلکہ توافق پیدا کرے یا مکذبا مل نفسی ہے حاصل لکھ گیا ہے مارو تو اللہ کشی تو انا مقرض مل نفسی جب بھی میں اپنا قول اپنے فیل پہ پیش کیا ہے تو مجھے یہ ڈر ہے کہ میں مقرض نفس نہیں ہوں کیا مانا میرا نفس ایک کہتا ہے اور میں اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہوں تو یہ دیکھو مولانا صاحبہ یہ ان کی تقواہ اور ان کا ور ہے ان کی تقواہ اور ان کا ور ہے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ واجین حضرات اپنے قول اور فیلمی یکسوئی پیدا کریں اس لیے آج کل علماء حضرات کہتے ہیں علماء <متنسان> حضرات کہتے ہیں کہ وہاں اس کو صرف اسٹیج پر دیکھا کرو بعد میں نہیں اگر <متنسان> یہ وہاں جس طرح اسٹیج پر ہیں اور اسی طرح ہم خلوت و جلوت میں ہوتے خدا کی قسم اس ملک میں انقلاب آ جاتے لیکن ہم ادر گزر گئے وہ ورزش ہوتی ہے بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا قاضی شمس الدین رحم اللہ فرمایا کرتے تھے اٹک ضلع میں ایک آدمی آیا تفریح کر رہا تھا اور تفریح میں جو کہ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہا ہو یزید اگر تو آج ہوتا تو میں تیرے ساتھ دیکھ لیتا تو درمیان سے کوئی آدمی اٹھا کہتے مولا میں یزید ہوں یہ کہتا ہے بھائی تقریب کو مت خراب کرو جلد سے کرو میں آرام سے بیٹھ جاؤں جلد سے آرام سے بیٹھ جاؤ تو آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کے جذبات کو دیکھ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ اگر واقعی آپ کا سے یہ میں اعلان کروں گا میں یزید ہوں تو آپ اسٹیج سے چھلانگ لگا کر میرے پیچھے دوڑو گے لیکن آپ نے بریک لگا رہے جلد سے مت خراب کر دیکھ میں چاہتا تھا کہ واقعی آپ جو کہہ رہے وہ کرتے بھی کرو گی بھی کہ نہیں تو آج کل علما کہتے ہیں کہ وائسین کو سٹیج پر دے سکتے بعد میں نہیں رات تقریر ہوتی ہو درز درز ہوتا ہے صبح نماز پھر گیارہ بجے پڑھتے ہیں ہم بتا دیں کہ نہیں پھر گیارہ بجے پڑھتے ہیں تو وہ سنت سے ہو ہوگا یار جو بھی ہو لیکن فرض عین تو نہیں ہے اور صبح کی نماز تو اللہ کریم آف فرمائے اللہ کریم اس جملے کو یاد کرو مارلی علام علی اللہ خشی ان تو انکون مکزبن تو مکذبا زا مقری یا مکد تیسری قیمت یہاں یہ ہے کہ یہ مقرب ہے بے فط فضال ہے حشی تو ان اکون مقدب میں ڈرتا ہوں اس سے کہ مکذبا میں جٹلائے ہوا نہ بنوں یعنی لوگ مجھے جٹلائے نہیں کہ مولانا آپ نے کہا کہ نماز فرض ہے باجمات ابھی آپ آب جو ہے نا کھان بیٹھے ہیں نماز کے ٹائم پر کہ مجھے ڈر نہ ہو ڈر لگتا ہے کہ میں جو ٹائے ہوا نہ بنوں وقال ابن و ابی ملے کا جی متابھی ہے ابن ابھی ملکہ کہتے ہیں ادرک تو سلاسی نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نے میں پایا پایا پایانہ دیکھا ملاقات تھی صحابہ نام سے مہاشی نے لکھ دیا ہے کہ اس میں سے حضرت عاشق صدیقہ بھی ہے حضرت اسماع بھی ہے ام سلمہ بھی ہے عبادل ارباں بھی ہے بن عارف بھی ہے بن محرم بھی ہے یہ بزرگ ہیں تیس کو میں نے دیکھا کل یخاف النفاق علانفسی ہر ایک جو ہے بھرتا تھا منافقت سے علا نفسی اپنے نفس پر ہر ایک خوف نفاق اب دیکھو مولانا صاحب لوگ سمجھتے ہیں اس مخالف حدیث پر بعد لوگ کہتے دیکھو بڑے بڑے صحابہ نفاذ سے ڈرتے تھے اس لیے میں تھا اللہ اعظم کسی چیز سے ڈرنا تحرس کی علامت ہے اور ان سے محبت کی علامت ہے راشد بھائی بولو تحار کی علامت ہے تو تحار کو کہتے ہیں نا کہ جو آپ کے قریب نہ ہونا تو کہ یہ نفاق سے ڈرتی تھی یعنی کہ نفاق ہمارے قریب نہ آ جائے اس لیے کہ مستقبل کا علم تو کسی کو نہیں ہے ایک بات دوسری بات جو یہاں ہم نے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ نفاق دو قسم کا ہے ایک نفاقی اعتقادی ہے اور ایک نفاق عملی ہے یہاں سے خوف بر نفاقی اعتقادی نہیں ہے جس سے کفر لازم ہوتا ہے یاسی خوف اعلی نفاط عرفی عملی ہے اب نفاق عرفی عملی کیا ہوگا جو ہم نے آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ مخالفت قول از عمل یا مخالفت از عمل از قول تو ہر ایک کو یہ خطرہ تھا ہر ایک ڈرتا تھا اپنے نفس پر نفاق عملی سے اور یہ ان کے کیا ہے کمال ورا و کمال تخوا ہے جس طرح آپ نے حدیث پڑھی ہے کون سہابی حضرت حنزالا رضی الگ نافک حنزالا نافک حنزلہ نافک حمزالا پریشان ہے صدیق کا نے جب سنا کا کہ مہتوپورا تو کہ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مجلس میں جب ہم ہوتے ہیں تو روتے ہیں آخرت کا فکر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فلاح ہوتا ہے ابھی جب گھر جاتے ہیں تو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں کودتے ہیں مزے اڑاتے ہیں ہنستے ہیں تو حالت کی تبدیلی کو تو نفا کیسے ہیں نا وہاں کیسے ہیں یہاں ایسے ہیں اکبر نے کہا کہ ہاں قزا حالی یا یہ تو میں بھی ہوں اے یہ تمہیں بھی ہوں چل چلیے نبی سلاسلام کے پاس تشریف لے گئے دونوں نے کہا نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا کہتے ہو تم انہوں نے کہا میں آپ کو فن نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بات کیا ہے انہوں نے عرض کی اللہ آپ کے جب بیان کرتے ہیں ہم روتے ہیں خوف پھر، ہم پہ تاری ہوتا ہے گھر میں جاتے ہیں بچوں سے خوش خوش طبی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ نبی علیہ السلام تو نے فرمایا کہ یہ تو اپنے اپنے وقت پہ ہوتے ہیں اپنے اپنے وقت پہ ہوتے ہیں یہی ایمان کی علامت ہے جب جن کی باتیں سنو خوف آئے خشیت پیدا ہو رضبت پیدا ہو ایمان کی علامت ہے آزار کی باتیں سنو تو خوف پیدا ہو آخرت کی باتیں سنو تو ذوق پیدا ہو اگر تم خلوت و جلوت میں ایک طریقے سے ہوتے تو اللہ صاف ہٹ کمل ملائکا تو تمہارا ساتھ فرشتے مسافر کرتے اس کو مانا جانتے تمہیں مانا تم فرشتے بن جاتے ہیں یہ تمہارے ساتھ فرشتے مسافر کرتے میں فرشتے بن جاتے فرشتے تو بھی آپ کے ساتھ مسافر کرتے ہیں نہیں کرتے آپ کے پاؤں کے نیچے جب پر دیتے تو مسافر نہیں کریں گے حدیث میں پڑھا ہے نا طالب علم کا مقام تو جب آپ آپ کے پاؤں کے نیچے پر تو مسافت تو کرتے ہیں حدیث کا معنی یہ کہ لسا فہد کو مل تم فرشتے فر بن جاتے ہیں تو یہ شکر کرو کہ اللہ اللہ ہالن یہ بہتر ہے تو خوف کس چیز کا تھا مولانا صاحبہ لفاق عمل کا جو کہ کمال ور کی بات ہے اچھا توجہ کرو یہ آگے مشکل ہے مامن ہوں احادن یقول توجہ کرو نہیں تھا ان میں سے کوئی شخص یقول جو یہ کہتا تھا کن کہ والا ایمان جبریل اور مکائل کہ یہ اس ایمان پر ہے جو کہ ایمان جبریل ہے یا ایمان مکائل ہے توجہ سعد کرام میں سے کوئی ایسا عدم نہیں تھا کہ جو یہ کہتا کہ اس کا ایمان بھی ایمان جبریل اور مکائل ہے توجہ ہے مولانا صاحبہ یہاں پھر ایک نقطہ یاد کرو کہ ایمان جبریل اور ایمان عبد اللہ فرق ہے یعنی عام انسانوں کے ایمان جو ہے یہ ایمان استشادی ہے استدلالی ہے اور فرشتوں کے ایمان بالم ہے ان کے ایمان شہودی ہے اور ہمارے ایمان جو ہے استدلالی ہے تو ایمان شہودی اور ایمان استدلالی میں تو توفق اور موافقت نہیں ہو سکتا ہے اب یہاں یہ سوال ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ایمانی اعلی ایمان جبریلوں و کائل وہ ہے کہ ایمان جبریل یشودی ہے اس کو نفاق کا خطرہ نہیں ہے اس کو نفاق سے باطل ہونے کا خطرہ نہیں ہے ہمارے چونکہ ایمانی استدلالی ہے تعمیر خوف نفاق ہو سکتا ہے اب بات سمجھ گئے ہو یہاں تو حدیث حال ہو گئی ہے اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ چلتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہاں پہ کیا کیا ہے رد کیا ہے اس لیے کہ امام بخاری رحم اللہ امام ابو حنیفہ نے فرمائے ایمانی کا ایمان جبری امام ابو حنیفہ کا کون ہے ایمانی کا ایمان جبری میرے ایمام جو ہے وہ جبریل کی ایمان کے طرح ہے امام بخاری نے رد کر دیا امام ابو حنیفہ پر کہ صاحب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کہتا کہ اعلی ایمان امام جبری او کا عید بات سمجھ گئے ہو اس کا جواب ہے امام بخاری رحم اللہ نے امام ابو حنیفہ پہ تعریف نہیں کیا اس کلام سے تعریف نہیں کیا وجہ کیا ہے فستلانی ہے شافی ہے ابن حجر فتح باری شافی ہے ٹھیک ہے نا ان دونوں نے کہا ہے کہ امام ابو بخاری نے امام ابو حنیفی پہ تاریخ نہیں کی امام ابو حنیفہ پر تاریخ نہیں ہے امد القاری بدر الدین عنی تو خود حنیفی ہے اس نے بھی کہا کہ امام ابو حنیفہ پہ تاریخ نہیں ہے جب تاریز نہیں ہے تو امام بخاری نے اس کلام کو کیوں پیش کیا ہے تو ہے آپ کی یہ ہے کہ سب سے بہتر جو تو یہ ہے کہ ایماں بخاری کا یہ جملہ صرف اس پر ہے کہ صحاب کرام کو اپنے ایمان پر خوفی نفاقی عرفی تھا کوئی بھی یہ کائر نہیں تھا اس بات پر کہ ہمارا ایمان نفاق سے محفوظ ہے جس طرح کے محفوظ ہے ایمانی جبری اور مسئلہ حال ہے فرضت اگر اس سے مقصود تعریض ہو تو پھر یہ تعریض امام بخاری اپنے ہم اثر کسی عالم پہ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ پہ نہیں کرتے نہ سمجھ گئے ہو آگے چلیے اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر ہو تو امام ابو حنیفہ کی کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ امام ایمان جبرائن و اس امام صاحب کی تو یہ بات منسوب ہے کہ امام شاہ نے فرمایا ایمانی کا ایمان جبریل لیکن یہ کئی بھی نہیں فرمایا کہ ایمانی کا ایمان ایمانی کے ایمان جبریل و اور نکائل اور یا تو جبریل نکائل دونوں ذکر ہیں تو لحاظ امام سے پر کوئی تعرض نہیں ہے مسئلہ حل ہو گیا توجہ ہے اب تو جو کر امام صاحب پر آئے یہ بات امام ابو حنیفہ نے کی ہے یا نہیں کی ہے امام محمد رحیم اللہ کا فون ہے انی ان یقول ایمانی کا ایمانی جبرائیل اور جو ہے نا ذکر آسمتی ہو کے نہیں امام محمد فرماتے ہیں انی اکر ہو ابولا احادن ایمانی, ایمانی اچھا یوسف ابسف ملک من قال ان ایمانی ایمان جبرائیل اگر کوئی کہے کہ میرا ایمان بسلی ایمان جبریل ہے یہ کلام بیدت ہے یہ کلام کیا ہے یہ بےدت ہے اچھا یہاں پہ تیسری بات دیکھو ملا علی قاری لکھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ, یہ سب نہیں کہا کہ ایمانی ایمان جبریل بات سمجھتے ہو یعنی ماں کالبو حلیفا ایمانی مسل ایمان جبریل یہ بات ماں کالب حلیفہ ایمانی مسل ایمان جبریل ولاکن کال ایمانی کا ایمان توجہ کر ابھی پتہ لگ جائے گا اب اس کیا مطلب ہے بطان جو کہ امام بخاری کے بڑے شارے ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک کاف ہے اور ایک مثل ہے کاف تشبی مطلق اور تشبیہ ذاتی کے لیے آتا ہے اور مثل جو ہے یہ تشبی صفات میں آتا ہے توجہ کرو کاف جو ہے تشبی مطلق اور تشبیح ذاتی کے استعمال ہوتا ہے اور مثل تشوی صفات کے لیے تو کا لگو حفا ایمانی کا ایمان جبریل ایمانی کا <تصفح> ایمان جبریل ٹھیک ہے بھائی کیوں غیر ایمان جبریل کی ایمان جیسا ہے تو یہ مثل ذات کے جس آپ کے جملے کے ایمان ہے اس کو ایمانونی ایمانی ایمان جبریل اس لیے کہ مثل صفات میں استعمال ہوتا ہے ہماری نہیں ہے لیکن ہمارے جماعت کی ایمارت جبریل ہے اس لیے جس جاتی عمارت پر के بات گئے پورا آم آدمی ہوگا اچھا اب ایک مہر بڑی بات لکھی ہے اگر اور مثل میں یہ فرق ذاتی کو تب کے لیے آتا ہے مثل تشمیر کے صفار کیا جاتا ہے فرق واقع عوام عوام لال مناسب اور بہتر نہیں, نہیں تو یا کی ہے جس ذات کی جبریل کے ایمان ہے اس جات کو اب ہے لیکن استعفا اس لیے کامات ایمان مارد میں پاس ہو سکتا ہے لیکن جبریل کے ایمان مار استعفا نہیں ہو سکتا تھا اس لیے کامات ایمان کے نہیں ہے کون ایمان شروع کی جا رہا ہے اب ہے اچھا ولد کے نام حاصل اور ایک بات جس ہوتی ہے بس اب یہاں وشواس ایک میرا سلحا ہے پروج کرو خالہ خالصینی ابراہیم تیلی اور عالب نسب کو لے کر ابراہیمی تیری کی تعلیمی ہے ہبن ابیب کو لے کر بھی تعلیم لی ہے کو تیزی کا پور ہمام نقل کرتے ہیں یہ تمریز نقل کرتے ہیں یہ کہ جس کے جواب ایک جواب ہے کہ یہ دوسری اسی کی اصل جو کہ اصل بستی کی طرح منصوب ہے اس میں ایک راوی ایک راوی